تو مستفی دین میرال کے بعد ام محرومینن القرآن کا بیان لکھو کہ رب کسی طرح اچھا ہے نا مستفین کی مستفی دین کے بعد کس کا ذکر ہے محرومینن نیل کا بیان جو قرآن سے محروم ہیں وہ دو قسم ہیں ایک قسم ہے کفات دوسرا قسم کا ہے منافقین تو پہلے کفار کا بیان ہے پھر منافقین کا بیان ہے کہ کنارے پہ تو آپ نے یہ لکھنا ہے نا مستفی کے بعد محبومی کا بیان ہے پھر وہ کتنی کے سمے کفار اور منافقین ان نلین کا کے نیچے لکھو بیان کفار بے شک جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے اوپر ان کے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 تھوڑے تھے جو کفر کے اوپر مرے کفار مکہ کفار مدینہ اکثر ایمان لائے تھے اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کافر ایمان نہیں لائیں گے اتنی زور لگاؤ جراؤ نہو تو کیا مطلب اس کا اس کا جواب سنیے جس طرح اللہ فلان ہے نا وہ چاند قسم بنتا ہے اللہ فلان جینس کی آپ ہار جی آر وغیرہ پڑھا تھا نا اسی طرح موصول ہے اللہ دین کا ہے موصول ہے موصول بھی کبھی جنس و استقراک کے لیے آتا ہے اور کبھی موصول بھی اہد خارجی کے لیے آتا ہے اس کے لیے یہاں موصول برائے اہدیت لکھ لو کنارے پہ لکھ لو موصول برائے احدیت موصول برائے اہدیت یہ خارجی کے لیے ہے جب آد خارجی کے لیے ہے تو اس سے عام کا مراد ہوں یا خاص کا خاص کا مراد خاص کا وہ جن کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی جن کے دلوں پہ کیا لگ چکی آئی مان نہیں لائیں گے اس کی دلیل کیا ہے کہ خاص کافر مراد ہیں آگے دلیل لکھی ہے خاتم اللہ حلا؟ معلوم ہوا سے مراد وہی کافر ہیں جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے موہرے جباریت لگا دی ہے آ گیا سمجھ یا نہیں آ سمجھ بھائی اب وہ دور ہوا آپ کا کیسے حضرت ٹھیک ہے نا ان اللہ کافر ہو بے شک جو خاص کافر ہیں سوال برابر ہے اوپر ان کے آیا ڈرائے تو ان کو یا نہ ڈرائے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 آپ ان کو ڈراؤ نہ ڈرو میں نے پکڑا ہے خاطم اللہ کا میں نے ہے خدا نے پکڑا حضور نے پکڑا <تصفح> اللہ نے پکڑا عاجیب لوگ ہیں کہ خدا جس کو پکڑے نا حضور چھڑا لیتے ہیں اور حضور جس کو پکڑے خدا بھی نہیں چھڑا سکتا اب دیکھو نا ابو طالب حضور کہتی کہ چچا تھے یا نہیں تو حضور نے کوشش کی بہت کوشش کی کہ ایمان لائیں لیکن اللہ نے کیا فرمائی لا اللہ تعداد ہاتھ خاتم اللہ کلو بہن یہ علت لکھو جی اللہ تجم ایمان ہے اور انجام دنیا بھی ہے وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے اس کی اللہ کیا ہے اللہ تجم ایمان اور انجام دنیا بھی لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر بھائی خاتم ہے نا خاتم یہ گمراہی کا انتہائی درجہ ہوتا ہے خاتم گمراہی کا انتہائی درجہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہدایت نصیب نہیں ہوتی اس کو خاتم الل کال بھی کہا جاتا ہے اور تاب بھی کہا جاتا ہے کیا بالتا بے <افرهن> دوسرے مقام پہ ہے نہیں ادھر خاتم ہے ادھر کیا ہے اچھا اقبال تو ان کے دلوں پہ تالے لگ رہے ہیں کیا تو کہیں تو تالوں سے تعبیر کیا گیا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 دلوں کے اوپر گرہ لگا دینی مضبوط کر دینا وہ ہے رب تلل قلوب اصحاب کاف کے بارے میں وہاں پر ربکنا کلو بہم ہے یا نہیں کیا ہے ربکنا الا قلوب هم. تو رب کلل قلوب, قلوب ہوتا ہے ہدایت کا آخری درجہ کس کا درجہ کہ اس کے بعد پھر گمراہی نہیں ہو سکتی یہ گمراہی کا آخری درجہ وہ کیا ہے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 شمجھے؟ تو سامنے کے اوپر آپ وقت کیا کریں وق کیا کریں ختم اللہ کلو بہن والا سم رہے ٹھہر جایا کریں پڑھتے وقت پھر آ گیا پھر والا ابسارے ان شاء اللہ یوں کہا کریں سمجھے اب ایک حافظ سے پڑھ رہے تھے خاتم اللہ والا کلو بہن یہاں وق کر دیا والا سم رہے والا رحم ان شاء اللہ یہ غلط ہے سمجھے کیونکہ پردہ صرف کس پہ آئے آنکھوں پہ آئے وہ اللہ صاحب نے ان کو ساتھ بلا دیا وہ ہر دو چیزوں پہ پردہ صرف کس پہ آئے اور ان کی نگاہوں کے اوپر پردہ ہے رشاوت المارفا ہے لکرا ہے یہ تنقیر برائے تعظیم ہے رشاوت العظیمت ان, ان؟, ان کی آنکھوں کے اوپر بڑا پردہ ہے اب میری طرح آپ دیکھیں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 تو دل میں تو پردہ پہلے ہے وہاں مہر کی ضرورت ہے کانوں پہ بھی کیسے ضرورت ہے مہار کی نگاہ کے لیے کیا ہے پردہ ہے تو میرے عزیز یہ مضمون میں نے کہا لکھا دو مضمون لکھائے ایک تو انجام دنیاوی دوسرا اللہ تعدم ایمان ٹھیک ہے جی بالحم مذاق عظیم یہ تم بتاؤ کون سا انجام ہے لکھ لو انجام اخروی اور واسطے ان کے عذاب ہے بڑا سب زندہ میرے محترم یہ ایک قسم تو آ گیا محرومین ان قرآن کا فار محرومین ان قرآن کا دوسرا قسم ہے پہلے کے لحاظ ہاں سے ملا تو تیسرا نو آ جاتا ہے تیسرا گروہ وہ من سے مین یقول ہو احوال منافقین اح وال منافقین با سے من سے می کو آ منا بلّا و بلیہ ملاق یہ ہے جی منافق کس کو کہتے ہیں منافق وہ ہوتا ہے کہ آپ نے سانپ دیکھیں سانپ با سانپ وہ ہیں جو ایک طرف سے ان کا منہ ہوتا ہے اور بعض سانپ ہوتا ہے جو دونوں طرف سے ان کا منہ ہوتا ہے دو منہ سانپ تو یہ منافق جو ہے نا دو منہ والا سانپ ہوتا ہے ادھر, ہے ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے سمجھے جی ایسے ہے نا اس کی بھی دو روخی پالیسی ہوتی ہے نا منافع کی دو منہ والا سانپ ہوتا ہے ایک منہ نہیں ہوتا منافع کا یا ایسے سمجھیے کہ منہ کا میٹھا دل کا فوٹا منافق کیا ہوتے ہیں منہ کا بیٹھا در پردہ کرتے ہو بظاہر پیار کرتے ہو حقیقت میں غلط الفاظ قرار کرتے ہو یہ بےمان ہوتے ہیں منافق ہوتے ہیں تو منافقین کے ان بیان ہو رہے ہیں پہلی شباست ان کی ہے جھوٹا دعوی شباست نمبر ایک جھوٹا دعویٰ لکھو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 احمد اور ضلع گھوٹکی بھی صوبہ سندھ ہے کیا درمیان والے ضلع صوبہ سندھ نہیں ہے تو آپ نے ابتدا بیان کار کرا کی کراچی سے انتہا ضلع گھوٹکی پہ پہنچ گئی تو باقی اگر آخ بخود آ جاتے ہیں تو ذکر ترپین ہے اور برا دس کیا ہے تمام ایمانیات ہیں ایمان لے ہم ساتھ اللہ کے ساتھ دن کی کے حالان کے حالانکہ بحالیہ ہے نہیں وہ مومن اچھا جی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں جھوٹا دعویٰ تو فرمائش جھوٹا دعویٰ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول کو بھی دھوکا دے اور مومنین کو بھی کہا دے دھوکا دے دھوکا دینے کے لیے کام کرتے ہیں کہ کل کو اگر کوئی مال غنیمت آ جائے جہاد سے مال غنیمت آ جائے تو ہمیں مل جائے سمجھے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 وہ اپنی طرح سے دھوکا دینا چاہتے ہیں لیکن دھوکا دے نہیں سکتے اللہ تعالیٰ مشکلیں فرما دیتے ہیں دھوکھا دینا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کو اور مومنین کو وَمَا اِلَّا اِنْ اور حقیقت میں دھوکا کس کو دے رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکا رہے ہیں اپنی آخبات خراب کر رہے ہیں نہیں اپنی آخبت خراب اور دنیا بھی اپنی خراب کر رہے ہیں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 جو دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے, ہے. ہے نا آپ گرتا ہے من ہافرا بیرن لے سیے فغذیے بڑا بہت اور حقیقت میں نہیں دھوکا دیتے مگر اپنے آپ کو انجام کے لحاظ سے وما یشورون اور وہ اس بات کا شعوری نہیں رکھتے میرے دن ہم انسان ہیں ہمارے اندر عقل ہے ہمارے اندر کیا ہے اور یہ جانور ہے نا ان کے اندر عقل نہیں شعور ہے اس کا کہتے ہیں تو ادھر شور کی نفی گئی منافع منافقین ان کے اندر شور ہی نہیں تو معلوم ہوا کہ جانوروں سے بھی کیا ہے بات کر کریں کلا کل انام بالحم ازاد نہیں شور فی کلو میں مہاراظم فزاد مہاراضا سبب خدا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 وہ ہمیشہ کے لیے شیعہ ہو گیا وہ اس سے فارغ ہو گیا دوسری کا پڑھنے گیا ہمیشہ شیعہ ہوا اس قبیز کی موت بھی سی شیعہ مذہب پہ ہو گئی سمجھے وہ دوسرے دیو کو مل لیتا تھا لیکن میرے متعلق کہتا تھا کہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں دور سے میرے بدن میں آگ لگ جاتی ہے اس لیے میں بھاگ جاتا ہوں مجھ سے چھپ جاتا تھا میں نے کہا حضرت منافق تھا ہمیشہ بےمان رائے سے بیماری ہے لیکن جو کافر کرو مشرک تھا وہ کیا ہو گیا مومن ہو گیا غائب گالیاں دیتا تھا کلوبار یہ کیا ہے جس طباعدہ ان کے دلوں کے اندر سخت بیماری ہے بارا ان کا مانا سخت بیماری میں کبھی کبھی ہندی لال بولوں گا لیکن وہ ہندی لال جو ہے نا ڈاکٹر صاحب سمجھیں گے آپ نہیں سمجھیں گے ہندی زبان میں جو سخت بیماری اس کو روگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ دونوں بزرگ سمجھ رہے ہوں گے روگ سمجھے جی آپ کہتے ہیں جی فلاں آدمی کو جی روگ ہے روگ کا معنی لا علاج بیماری اب اس کا بیماری تو حضرت شاہ صاحب معنی کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے جی روگ ہے اور روزانہ اللہ تعالی ان کے روگ کو بڑھا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں منافق منافک جو جوں جیمانگی کرتا ہے تو اس کی بیماری بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے جی بڑھتی رہتی ہے نا کام نہیں ہوتی ہے ان کے دلوں کے اندر روگ ہے بیماری لائم اللہ مرضا. پس بڑھا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بیت بار بیماری کے. ان اللہ نے ان روگ کو بڑھاتا جا رہا ہے بڑھاتے جا رہے بڑھا ہیں یہ انجام دنیا بھی لکھو اللہ تعالی ان کے روگ کو بڑھا رہے ہیں والا ہن عذاب یہ کون سا انجام ہے ان کے لیے عذاب دردناک ہے بیما کا ان یق سبب عذاب بس سبب اس کے کہ جھوٹ بولتے ہیں سبب عذاب یہ تو میرے عزیز منافقین کی حفاظت نمبر ایک حفاظت نمبر ایک یہ کیا تھی حفاظت نمبر ایک جھوٹا تھا کیا اب آگے لکھو جی حفاظت نمبر دو واحدیلا لہم حفاظت نمبر دو یہ عربی کے اندر لکھو ان کا سے فہم سمجھ کا الٹا ہو جانا الٹی سمجھے تو اردو میں کیا الٹی سمجھ اور عربی میں انی کا سے فہم ان کی سماجی الٹی ہے یعنی وہ ہنر کو آئے سمجھتے ہیں آیب کو کیا سمجھتے ہیں کد کا نام جنو رکھ لیا جنو کا کراد جو چاہے تیری نگاہ کرشمہ ساز کرے تو نمبر دو خبا سچ کیا ہے کہ ان کی فام کیا ہے الٹی چلتی ہے الٹی فام یعنی کا سام اور جب کہا جاتا ہے ان کو نہ فساد کرو زمین کے اندر کیا کہتے ہیں انما نہ لو مسلم ہیں انما کلم ہے سوائے سنی ہم تو اسراہ کرنے والے ہیں ہم تو کیا یہ الٹی فہم ہے سیزی جی فہم ہے کرتے فساد ہیں اور کیا کہتے ہیں اصلاح ان کو جب کہا جاتا ہے تو بھائی ہمارے بھی یار بنتے ہو دوسروں کو بھی یار بنتے ہو تو کہتے ہیں یار ہم تو کہتے ہیں سب شیر و شکر بن کے رہے ہیں. کیا شی سنی بھائی بھائی بن کے رہے ہیں. ہم تو یہ ہی کہتے ہیں شی سنی بھائی بھائی بن کے رہے ہیں. یہ ہے. کہتے ہیں کہ ہم اسلاح کے پیچھے چلے ہیں حافظ شیرازی کہتا ہے معشو کے من بمشرف ہر قسم آف کس بامن شراب کردو بظاہد نماز کر ہمارا معا عجیب ہے ہمارے ساتھ شراب بھی پی لیتا ہے اور بزرگوں کے ساتھ نماز بھی پڑھ لیتا ہے سمجھے جی عجیب آدمی ہے ہر بازی پہ راز ہر بازی پہ آدمی ہے تو میرے عزیز یہ کیا ہے جی ادی کہاں سے پہن ہے پر میں اللہ سے دون اس کو ہم کہتے ہیں رد بلید کامل رد منافقین کی تردید کی تھی کامل طور پر رد میں رات دال تردید کو نہیں کہتے رد بلید منافق کہتے تھے کہ ہم مسلح ہے حالانکہ مسلح تھے یا مفصد تھے تو ان کا رد بلید ہے کہ مسلح نہیں ہیں یہ مفصد ہے گڑبڑ کر رہے ہیں اللہ ان مفصدوں الا حرف تنبیہ کا ہے ہر تحقیق کا ہے مفت مفت خبر معافا ہے تاقید در تاقید یہ کیا ہے ہاں رد بلند خبردار بے شک وہی فسادی ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے جانوروں سے بدتر ہیں بابا آدمی کو کھرا ہونا چاہیے کھرا ہونا چاہیے پیمانہ نہ بنے سمجھے جی ہر ایک کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں میں شباسد <آمِنُو> نمبر کتنی ہے جی تین پہلے شفاسد نمبر دو کے اندر کیا تھا الٹی فارم آپ لی کھو جی غباوت منافقین کبھی ہیں فباوت ہماقت دونوں لکھ لو قباوت و حماقت منافقین اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے لو ان ناس سے مراد اصاب کرام ہے اللہ فلام بہت خارجی ہے ان کو کہا جاتا کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے کون ایمان لائے اصاب کرام ایمان لائے یعنی اخلاص کے ساتھ تو یہاں سے تقلید ثابت ہو رہی ہے نا لوگ تو کہتے ہیں کہ امال کے اندر تقلید جائز نہیں ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کس میں کرتے ہیں امال میں ایسے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ امال میں تقلید جائز نہیں میں کہتا ہوں امال کا ایمان میں بھی تقلید تکلیف ہوگی ایمان میں بھی یہ ہے نہیں آ کما من انداز تمہارا ایمان اس وقت مجھ پر ہوگا جو تکلید صحابہ میں ہو ٹھیک ہے نا جس طرح صحابہ کرام کا ایمان ہے ویسے ایمان لو سے موت پر ہوگا ورنہ نہیں ہوگا ایک تو تکلیف ثابت ہوئی دوسرا یہ ثابت ہوا کہ اصاب کرام میں یار حق ہے اصاب کرام کیا ہے حق کی کسرتی ہے اپنے ایمان کو اصاف کے ایمان کے یار حق ہے صحابہ ایمان لا جیسے ایمان لائے لو کا لو یہ ان کی غباوات ہے کیا کہتے ہیں کیا ایمان لائے ہم جیسے ایمان لائے کون بے وقوف صاحب کرام کو کیا کہتے تھے بے وقوف کہتے تھے وہ کیوں بے وقوف کہتے تھے اس لیے کہ حضرت جب فرماتے ہیں نا کہ جہاز کے لیے نکلو تو صحاب کرام جانے قربان کر دیتے یا نہیں مال بھی خرچ کر دیتے تھے نا سارے جان بھی تھا یہ سارے مال بھی تھا تو بے وقوف ہیں ہم کتنے سمجھدار ہیں اپنی جان بھی بچا لیتے ہیں مال بھی بچا لیتے ہیں انو کے پٹھے چار ویشاتے ساپے گرام کو بے وقوف کہتے تھے کہ جانیں بھی خرچ کر رہے ہیں مال بھی خرچ کر رہے ہیں جان فروش بھی ہیں مال فروش بھی کیا ایمان لائے ہم جیسے ایمان لائے بے وقوف بندے اللہ اتنا صفا یہ رد بلی جیسے پہلے ہوا پر مایا خبردار بے شک یہی ہی بے وقوف ہے یہی کہا ہے بے وقوف ہے جہل مرکب کے اندر مبتلا ہے اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہیں بھائی جو بے وقوف ہو اور اپنے آپ کو سمجھدار کہے وہ جہال مرکب نہیں ہو جاہل اور اپنے آپ کو جاہل کہے اس میں جاہل بخا گئے اور جو ہو بھی جاہل اور اپنے آپ کو کیا کہے عالم کہے وہ جاہل مرکب ہے ایک تو اصل بات سے جاہل ہوا پھر اپنی جہالت سے بھی کہا ہے جاہل ہے اپنے آپ کو آ دو جہال اس کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں خبردار شہید -e اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید -e اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلامی مواد خالق و کلو شہید ہر چیز کی پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور خالص جب کہ شہید -e اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں